ولخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب المولى مختصاتها وكل مختصت بدعاء وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني بسم الله الرحمن الرحيم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 الحمدللہ للہ آج انیس اور بیس شابان المعظم چودہ سو چونتیس ہزری کی درمیانی رات انتیس جون دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بدت کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر پچھلی ہماری دو کنزیکٹو نشستیں ہو چکی ہیں جن کا مشترکہ دورانیہ ایک سو اکاون منٹ بنتا ہے جس کے تحت میں نے چار علمی پوائنٹس بدہد کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے تھے اور وہ ایک ہی آئیکن پہ ایک سو اکاون منٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہاں پر آج کی گفتگو سے کچھ رب بنانے کے لیے میں دو چار منٹ میں اس ایک سو اکاون منٹ کی جو گفتگو ہے اس کا صرف بنیادی سکیچ بیان کر دیتا ہوں ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے کے پہلے بیس منٹ میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی ودرٹ سے متعلق اس سے اگلے پینتیس منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر ون ڈسکس کیا تھا جس میں ودرخ کی اپروپریٹ یشن کیا ہے اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے حساسیت اور خصوصاً و شعرا باغ حدیث جو سنبی دود جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں علیکم بسنتی بس و الراشدین القلفا تم پر میری سنت اور میرے قلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے اور اس کے ساتھ پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفاق کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور اس وقت دین دین میں نئے نئے امور جو پیدا ہوں گے بزعات سے بچنا تمام بزتیں گمرائیاں ہیں اس کو میں نے ڈریس کیا تھا کہ اصل بدت جو ہے امت میں وہ ہے خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کر کے امت کی جمیت کو توڑنا جس میں سیدنا نا ابکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے یا بعد میں سیدنا عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے اور جو لوگ سیدنا علی کے خلاف تھا وہ جمل میں کھڑے ہوئے یا سفین میں یا نہروان میں ان تمام لوگوں نے امت کی جمیت کو توڑا اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ لوگ خود بھی مانتے تھے کہ ہم سے بدراٹ ہوئی وہ میں نے ایک سو اکاون منٹ میں جو تمہید کے بعد پینتیس منٹ میں اس پہ گفتگو کی ہے اس سے اگلے جو تینتیس منٹ تھے اس میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں ان بدراج کو ڈسکس کیا تھا مثالوں کے ساتھ کہ جو امت میں کچھ حرام چیزیں حلال ٹھرا لی گئی اور کچھ حلال چیزوں کو حرام ٹھرا لیا گیا اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا ایشو آج کے دور کی سب سے بڑی بدرٹ بلکہ لا رت کبرا وہ فرقہ باری اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس امت میں جو حرام چیز کو حلال ٹھرا کر سب سے بڑی بزرٹ جاری ہوئی وہ فرقہ باری کی بزر پھر اس سے اگلے تیس منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو قرآن و سنت کا طریقہ بدل کر اس کی جگہ نئے طریقے جاری کیے گئے اس کو بھی مثالوں کے ساتھ میں نے واضح کیا تھا اور پھر آخری 33 منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر 4 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو غلوم کے درجے میں لائی کرتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا کمی کر کے ان بدعات کو جاری کیا گیا بھائیو میری اس ایک سو اکیاون منٹ کی جو گفتگو ہے مسالہ نمبر سیونٹی فائیو اے اس کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ اس گفتگو میں اہل بز کے بسپسوں کو سیٹل کیا گیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی پازیٹو انداز میں وہیں پر جن لوگوں نے خام خواہ کچھ چیزوں کو بز قرار دے دیا تھا ان کا بھی میں نے علمی محاسبہ کیا ہے خصوصاً دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا کسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت چیزیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے فنیٹکس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بےزت کرار دے دیا حالانکہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں بھائیو آج اسی گفتگو کا کنکلوژ ہے یعنی آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 جو مسئلہ نمبر 75B کے نام سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ سنت پارک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بدعت سے متعلق پانچ اشکالات اور شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدرتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدرتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات اور شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بزراٹی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ یعنی یہ لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہوگا ایٹی پرسنٹ حصہ پہلے پورشن کا ہوگا یعنی پانچ اشکلات پر اور آپ بھی ان شاء بیس منٹ کے اندر یا پچیس منٹ میں بزراٹی امام کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا بھائیوں میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو آٹھ میں کچھ اقساف دیوغند کے ساتھ اور پھر کچھ اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشہیروں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی میں الحمدللہ تمام کی گفتگو سنتا ہوں اور جہاں پر حق بات ہوتی ہے قبول کرتا ہوں اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پازیٹو انداز میں اسلح کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میری روٹی بھائیوں دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اس لیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تقبیریں پڑھ کر دفنا دی اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص فرقہ باجد کے خلاف آواز اٹھائے گا تو پھر اہم ممکن ہے کہ کسی بھی مکبہ فکر کا دل دکھ جائے جب اس کے خلاف بات جائے تو آج کئی باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ بریلویوں کو کچھ جوہندیوں کو کچھ اہل حدیث کو کچھ اہل تشہیوں کو بری لگے گی لہذا ان سے پیشگی معذرت اور میرا ہر مسلمان کلمہ گو بھائی پورا پورا حق رکھتا ہے کہ میرے ساتھ علم اختلاف کرے لیکن جذبات کے ساتھ کتاب و سنت کے درائل جس کے بارے میں بارے میں سے پوچھا جائے ان تین اذا کو تو نے استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی یہ سورہ بنی اسرائیل میں نائن کمانڈ ہے سے اور اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کریں میرے لیے بھی اور تمام دائیا نے حق کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اس دن سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں ہوت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفوت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دا بڑھا کیونکہ جب یہ جتنا آ گیا پھر آپ حق بات نہیں کہہ اور تمہیدی گفتگو کی آخری بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنے بھی حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ شاء پاک کی جو آیات ہیں ان کے بھی حوالے اور جو احادیث ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا اور کریٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبرز بھی بتا دوں گا علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر دار السلام والے عربی اور اردو نسخے چھاپتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا ای میل پر مجھ سے ریفرنس بھی مانگا جا سکتا ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یا آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں پہلے حصے کی طرف جو پوائنٹ نمبر فائیو میں پانچ اشکلات پر مشتمل ہے ایک دفعہ ضروری پڑھ لیجئے لیجیے اللہ علی محمد, محمد, محمد کما صلی محمد, محمد. كما ابراحیم ابراحیم انك علمی پوائنٹ نمبر 5 میں اشکال نمبر ایک آپ سمجھ لیں امبی نمبر 1 سب سے بڑا شیطانی وسوسا کہ جو اہل بت رکھے وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نئے کام دین میں جاری کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز گناہ میں نہیں ہے مثلا اگر ہم فرض نماز کے بعد اونچی بات سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں یا ہم فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو یہ کلمات کوئی گناہ والے کلمات نہیں اسی طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی اور اہل تشیو بھائی جو ہیں وہ تیجا چالیسواں اور دسویں کے نام سے قورا پاک کا اسال ثواب کا ختم کرتے ہیں اور دود بندی جو ہے وہ بغیر نام لیے ہوئے یہی ختم کر لیتے ہیں دعا کے نام پر اصال ثواب کے نام پر اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں کو گناہ کا کام تو نہیں ہے اور کیونکہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے لہذا جو لوگ اس کام سے منع کرتے ہیں وہ بدتی ہے کیونکہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے کتاب و صورت میں منع ہی نہیں کی اس سے اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ شریعت میں اپنی طرف سے ایک حکم انجیکٹ کر لیں آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بڑا خوبصورت آرگومنٹ ہے ان کا لیکن یہ سراسر شیتانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوام کلمات کے ذریعے کیٹاگوریکل مینشن کرتے ہوئے دین میں جاری کیے جانے والے تمام نئے کام خواب ہو اچھے ہوں یا برے چھ سٹیٹمنٹ کے ساتھ منع فرما دی اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے کتاب الجمہ چیپٹر میں اور سنن نسائی میں ایک ہزار پانچ سو اناسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی تقریر فرمایا کرتے ہیں فار جمعے کی تقریر ہوتی یا عید کی ہوتی یا کوئی بھی اور خطبہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ باتیں اپنے خطبے سے پہلے ہر دفعہ اشیا فرمایا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی خطبہ ہے جو میں بھی ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں نمبر ایک ان خیر الحدیثی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کے سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحبی حبی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز بشر العموری کو اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں چوتھی چیز وک اللہ بدا اور یہ تمام نئی جاری کردہ چیزیں بدعتیں ہیں پانچویں چیز وک اللہ بداط اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور چھٹی چیز وک اللہ ولالت اور یہ تمام گمرہیاں دوز میں لے جانے والی ہیں کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز داخل کی گئی اچھی یا بری کی بات نہیں کی گئی نئی گمراہ یہ تو تھا بھائی علمی جواب اب آ جائیے لاجیکل آنسر کی طرف جو فلسفی کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اس کو الزامی جواب اور سائنٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کا زہر کا علاج کوبرے سانپ کے زہر سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وینم کا اینٹی وینم اور پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہے پکی اور وہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد فرمایا صحیح بخاری میں 608 اور مسلم میں آٹھ سو انسٹھ نمبر حدیث ازان کی آواز سن کر شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جتنی دور مقام روشا ہے اور مقام روشا مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا اس وقت بھی میل تھے ایک تو یہ میل ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں فٹ پاؤنٹ سسٹم میں ایک اربک میل ہے وہ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے چھتیس میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے یہ بخاری مسلم کی متمول ندیث ہے لیکن تمام نمازوں کی اذانیں ہوتی ہیں ایک کی نماز کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث اور نہ اہل تشید کوئی نہیں نہ ہلے سنت کے وہ تینوں گروہ اور نہ ہلے تو اس سے کہیں کہ بھائیو ازام دیا کریں کہ کی گنا کا کام تو نہیں ہے بلکہ شیطان بھاگ جائے گا اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال کے بعد عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو وہاں سے بتایا جائے تو کہیں گے جی یہ چیزیں یہ اذام ثابت نہیں ہے تو بھائی اب اپنی ڈیفینیشن کی طرف واپس آئے آپ نے تو ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کام نیکی کا ہونا چاہیے وہ دین میں داخل کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہوگا کہ باقی ازانوں کے باقی نمازوں کے ساتھ اذان ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی داخل کریں تو پھر ہماری والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی کہ چاہے نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے اپنی مرضی سے دین میں جناب کرنا رکھ ہے اور یہ فضائی اور روزک میں لے جانے والا کام ہے ولی عبد اللہ کا اور یہاں پر ایک بڑی عجیب بات جو میں نے آبزرو کی آج میں لیکچر جب تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی کہ ازام کی اصل بھی دین میں موجود ہے ازام کی اصل ہر نماز کے ساتھ ہے اور وہ بھی جو بہاری اور مسلم کے متفق حدیث ہے وہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے بیان بھی کروں گا من مر احتسہ تھی امرینا ہاضہ مالئی منہ ربدن جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں جس کی اصل موجود نہیں تو وہ موجود ہے اور میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اس کو آپ واحد ورثہ کر لیں کہ اگر دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود ہے تو وہ بدت نہیں ہوگی تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ازام بھی تو اصل موجود ہے اس کی تشریح شاء اللہ میں اگلے پوائنٹ پہ کروں تو یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے اگرچہ ازام کی اصل موجود ہے لیکن اس کی اصل اس حوالے سے موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عید کی اذان نہیں دی اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی عید کی ازان دلوائی ہوتی اور بار میں نہ دلوائی ہوتی تو اگر کوئی اس کو ہمیشہ اڈاپٹ کر لیتا ہم کبھی بھی اس کو بدت نہ کہتے ہیں جیسا تراوی کے کیس میں ہم نے مانا ہے میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی جماعت سے پڑھائی بخاری میں موجود ہے لیکن چونکہ اصل آگے آپ کو پورا مہینہ پڑے ہم بدعت کا بدلا نہیں لگاتے لیکن جس چیز کی اصل فارم میں پروفٹ سے سابت نہیں ہے وہ سو فیصد بھی جاتے بولے آپ کو دلّا ہی کہا یہ اس طریقے سے جتنا یہ ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ اصل موجود ہے تو یہ ہے تو وہ ہے مجھے یہاں پر ایک لطیفہ میں کوٹ کر دوں بالکل اوریجنل لطیفہ آج سے دو ڈھائی سال پہلے میں ڈاکٹر تہ ال کادری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور ظاہر ہے کہ میں سارے ماں کو سنتا ہوں میں نے ان سے بہت کچھ تو وہ ایک لیکچر دے رہے تھے اس دوران انہوں نے اپنے آڈینس کو کہا کہ بتاؤ گرو شریف پڑھنا کس کی سنت ہے سب نے کہا جی اللہ کی اللہ و ملائی کا تھا نبی پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے نماز پڑھونا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی اب اگلا سوال انہوں نے بڑا خطرناک کر دیا انہوں نے کہا بتائیے اللہ کی سنت افضل ہے یا رسول اللہ کی سنت افضل ہے اور کیا بولے جواب دے تب بھی پھنستے ہیں نہ لے تب بھی پھنستے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی سنت افضل ہے لہذا درو شریف نماز ہے افضل ہے اب یہ بھی کوئی مسلمان جرت کر نہیں سکتا اور اگر کہے کہ نماز افضل ہے درو شریف سے تو پھر ماننا پڑے گا رسول اللہ کی سنت افضل ہے اللہ کی سنت سے یہ مولویوں کی زہر آلود باتیں ہیں جو لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہیں حالانکہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پروفٹ سے پوچھ لیجئے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات سید البلی نم اللہ سلیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ جب آپ سے پوچھا گیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا پوچھا پھر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا تابع فرما ہونا اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہے وہ تصے نفس کی شکل میں ہو یا اس کا اعلی ترین درجہ چمم بولم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ کتاب تیسرے نمبر پہلے نمبر پر نماز اب وہ جو کمپیرزن کروا رہے تھے وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بحال کر چکے ہیں اشکال عمر دو جی اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے اور جب سیدنا عمر نے تراوی کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے بھائیو اس میں میں آلریڈی چالیس منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسالہ نمبر بیس کے نام سے قیام اور الرمین میں بیس رکا تراوی کیوں اس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی لیکن یہاں پر وہی اصولی بات سمجھ لیجیے کہ ودرٹ کی جو ڈیفنیشن ہے اس میں تراوی کی جماعت پورا مہینہ کروانا یہ ڈیفینیشن میں پال ہی نہیں کرتی کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی مستفک حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم میں چار ہزار چار سو بانوے انٹرنیشنل کے مطابق <تصفح> من احدی امرینا ہاگا مالئی اور ایک ترک میں ہے مالئی سفی فہور جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی تو وہ مردور اصل دین میں موجود نہیں اس کو الٹ کر لیں سٹیٹمنٹ کو کہ اگر دین میں اصل موجود ہے اس کی اس کو اگر کوئی جاری کر دے تو وہ بھی نہیں ہوگی وہ سنت کو اچھی سنت کو جاری کرنا ہوگا اور اسی کی نمائندہ مثال ہے تراوی کی جماعت اور وہ کہتے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں دو ہزار بارہ نمبر انٹرنیشنل کے مطابق کہ امم کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل رمضان میں جس کو ہم عرف عام میں سرابی کہتے ہیں حدیث میں اس کی لیٹرن ہے قیام اللیل رات کا قیام تین دن, دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن مسجد میں کثرت سے لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے مبارک گجرے سے باہر نہیں نکلے اور پھر فجر کے قریب نکلے فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا قیام ال کے شوق میں جمع ہونا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نہیں نکلا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند نہ آ جائے کہ تم پر فرق کر دیں اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو ابھی فرض نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی چھوڑ دے تو روزہ ہو جائے گا یہ ابھی مشہور ہے کہ جی روزہ نہیں ہوگا وہ سنت الگ سے ہے. روزہ تو فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ امت کو جان بھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ دے گا ان کو روزہ ہی نہیں ہوگا یہ ترغیب دلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے میں نے کبھی نہیں چھوڑی لیکن خدا کے لیے شریعت سازی نہ کرے جو چیز جتنی سینسیٹیوٹی میں لائک کرتی ہے اتنی سازگی اس کی بتانی چاہیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آگے چلتی ہے سید عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر معاملہ ان اٹینڈڈ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی ترابی کی لیکن منع بھی نہیں کی عمل کر دیا اصل آگے دین کے اندر تین دن کے اندر پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ سعید رابرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک جو جماعت سے ترابی پڑھائی حدیث میں فاضر قیام الئی کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاق تک دوبارہ جماعت سے قیام العل نہیں کروایا پھر سعیدرہ مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مبارک دور میں بھی معاملہ ان اٹینڈڈ رہا سعیدرا عمر کے دور میں بھی شروع کے دور میں معاملہ ان اٹینڈڈ رہا لوگ اپنی اپنی قیام العل کر کے چلے جایا کرتے کچھ ٹولوں کی شکل کے اندر کچھ جماعت کروا لیتے کچھ اکیلے اور پھر وہ وقت آیا کہ قیام الل کے بارے میں فیصلے کا فیصلہ کر لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علموں نے اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث کہ عبدالرحمان بن عبد رضی ربی الرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تابع ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو کچھ لوگ ٹولیوں میں جماعت کروا کے نماز کے امول لئی پڑھ رہے تھے رمضان شریف میں اور کچھ الگ الگ پڑھ یعنی جماعت پھر بھی ہو رہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ہے اب جو حافظ نہیں تھا وہ حافظ کو آگے کر کے لیکن ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی میں ایک سے زیادہ جماعت ہے شکر ہے وہ مسجد نبوی تھی ورنہ ہمارے پاکستان میں کوئی مسجد ہوتی تو مولوی کہتا دوسری جماعت ہی کوئی نہیں ہوتی انہوں نے شریعت شادی اپنی طرف سے کی ہوئی ہے ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تابی سے قرار کہ کیا یہ اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کروں بجائے سارے الگ الگ پڑھنے کے ایک امام ہو سارے اس کے پیچھے قرآن سنیں اور پھر سیدنا اللہ عبید کابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو قیام النعیل کروائیں اور پھر وہی عبد الرحمان بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں سیدنا عمر کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سب کے سب لوگ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کر رہے ہیں تو صحیح عمر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے وہاں پر فرمایا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار نمبر حدیث نے البدعت بداٹ یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا یہ میں نے اس کا لغت میں ترجمہ کیا بدعت عربی میں کہتے ہیں نئے کام کو تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی بدت اچھا نیا کام اور پھر سے اتنا انہوں نے ساتھ شاد فرمایا اس سے بہتر عمل وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز ہے جو لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں لہذا گھر میں اگر کوئی قرآن زبانی یاد ہے جس کو وہ قیام اللیل کرتا ہے تو مسجد میں جماعتیں پڑھنے سے بہتر ہے الحمدللہ تو یہاں جلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور یہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے والی بات ہے اگر کوئی شخص مردہ سنت کو زندہ کرے تو اس پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے میں عمل بدا تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے کہ یہ اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا لیکن مردہ کام سنت ہو جیسے کہ تراوی تین دن تک پڑھنا سننا تو تھی اس کے بعد وہ بالکل چھوڑ گئے اپنی اپنی پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے امام ہوتے تھے اور پیچھے مقتدی ہوتے تھے سیدنا عمر نے بھی اکیلا امام مقرر کیا اور پیچھے سارے مقتدی اسی سنت کو رینیو کیا تو فرمایا نیا مل بدر ہی یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا لہذا سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے اگر مردہ سنت کو زندہ کیا جائے اس کو میں دور اعظم میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات بتاتا ہوں جیسے میں نے یہ پگڑی باندھنی شروع کی الحمدللہ کالی بھی سفید بھی اب یہ سنت تقریباً اٹھ چکی ہے خصوصاً کتاب و سنت کے منج کے لوگ تو شاید اس کو عیب سمجھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اب میں نے دیکھا دیکھی لوگوں نے پگڑی باندھنی شروع کر دی تو میں کہہ سکتا ہوں نعمل یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا لیکن مرزا سنت کو زندہ کیا ان میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر فتح مکہ کے موقع کے اوپر کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شانوں پر چھوڑے ہوئے تھے للحاکم میں سید سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا عبد الرحمان بن اور تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی سفید کلر کی انہوں نے باندھی ہوئی تھی لیکن شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی اور ایک چپے کے برابر جسنا میں نے یہ چھوڑا ہوا ہے یہ شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اے اوف یوں پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے سفید کلر کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی یہ دو کلر سنت سے ثابت کے علاوہ بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے ہم اس میں کوئی بدت کا فتوانی لگاتے اصل جو ہے پگڑی باندھنا کلر کوئی نہیں ہم کپڑے بھی مختلف کلرس کے پہنتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی خاص کلر کو چوز کر کے امت میں فرقہ بنا لینا اور کوئی پارٹی بنا لینا وہ پھر فرقہ کی وجہ سے غلط کلر کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں اب بھائیو جب یہ سعید عمر نے ڈیسیجن کیا صحابہ کا اجماع ہو گیا اور اجماع خود سے بہت بڑی حجیت ہے کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی اور اجماع کی حجیت میں میری چالیس منٹ کی گفتگو ہے مترا نمبر اکتیس کے نام سے پاک پر اجماع کی حجیت اور اس کی سطرہ مثال میں ہاں خلیفہ راشد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے اور صحابہ اس پر اجما نہ کرے تو وہ کام درست نہیں ہو مثال کے طور پر جامعہ سرمزی میں موجود ہے کہ خود سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰوں نے حجت تمتو کے مسئلے پر جب سیدنا عمر نے ڈیسیجن کیا کہ حجت تمتو کوئی نہیں کرے گا ایک سفر میں حجر عمرے کو کوئی جمع نہیں کرے گا تو انہوں نے مخالفت کی اور فرمایا کہ جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اجازت دی ہے ہم ہاں اس پر عمل کریں گے میں اپنے باپ کا پابند نہیں ہوں اس مسئلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور سیدنا عمر کو اپنا ڈسیجن واپس لینا پڑا اگرچہ خلیفۂ راشد نے لہذا علیکم سنتی و سنت الخلفا راشدین المحدیدین سے مراد صرف وہ سنتیں ہیں جن پر صحابہ نے اجماع کیا اور الحمدللہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو خلیفہ راشد نے مردہ سنت زندہ کی ہو یا کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ہو اور اس پر صحابہ اکرام علیہ امردوان کا اجمہ نہ ہوا ہو جہاں پر اجما نہیں ہوا انہوں نے ڈسیجن واپس لیا بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا عثمان نے بھی اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ دور خلافت کے اندر ایک دفعہ حجیت متوں پہ پابندی لگا دی تو سیدنا العلی نے ان کو ایک خط لکھا جو بخاری اور مسلم میں وہ خط موجود ہے کہ میں کسی بھی شک کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا اے امیر المومنین سیدنا عثمان بن بلفان آپ ہی کیوں نہ ہو سیدنا علی نے اس سعید ان کا حکم نہیں مانا لی. تو علیکم کم و سنت الخلفا راشدین کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ راشد کوئی ماض اللہ کوئی اللہ تعالی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مئی آتی ہے نہیں مراد یہ ہے کہ خلیفہ راشد کوئی بھی ڈیسیژ کرے گا صحابہ اکرام علی امردوان کبھی بھی غلط ڈیسیجن کو اس کے چلنے نہیں دیں گے اور اس کا ڈیسیجن پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہوگا ڈیسیجن کونے خدرے میں کوئی شخص کوئی کام کرے وہ رپورٹ نہیں ہوگا لیکن یہ والا معاملہ تو رپورٹ ہو جائے گا اس لیے خلفائی راشدین خلفائی راشدین کو کہا گیا کہ لازمی پکڑ لو بالکل اسی طریقے سے راشدین کو چھوڑے عام صحابی بھی کوئی عمل کرے اور اس کی مخالفت کوئی نہ کرے تو وہ بھی دقت نہیں ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو حج اور عمرے کے موقع پر پرٹیکولر پبلکلی لوگ کے سامنے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے میں نہیں کاٹتا لیکن وہ کاٹ دیا کرتے تھے اور میں نے اس کی پوری توجہ بیان کیا ہاجور عمرے کے علاوہ بھی بی گود میں موجود ہے کاٹ دیا کرتے تھے اس میں میری پوری ایک گھنٹے کی گفگو ہے مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے داڑھی کی اہمیت اور اس کی صحیح اس کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لہذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا بھی بےکر نہیں ہوگا ہاں اگر صحابا میں اقتام ہو جاتا ہے معاملے میں اور عبداللہ بن عمر نے کوئی چھپ کے بعد نہیں کی پبلیکن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تریسٹھ سال تک زندہ رہے چوہتر ہجری میں پود ہوئے لہٰذا یہ بھی بدت نہیں ہو یہ الحمدللہ ہمارا معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہوا اشکال نمبر تھری وہ جی قرآن پاک کو دو بتوں میں جمع کرنا یہ سیدنا و بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے دورے خلافت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا لہذا یہ بھی تو بدت ہے جو اچھی بدت جاری ہوئی بات تو بڑی سالڈ ہے بلکہ حدیث میں الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار نو سو چھیاسی کہ سیدنا الکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کزاد جھوٹے پیغمبر کے خلاف تو سینکڑوں حفاظ اس میں شہید ہوئے تو سعیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی اچھا ہو کہ پرانے پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے دو گتوں کے درمیان اسکیٹر فارم میں موجود تھا صحابہ کو زبانی یاد تھا یہ سارے معاملات تھے لیکن دو گستوں کے درمیان جمع نہیں کیا گیا تھا خیر اتنے حافظ موجود تھے اور عرب کو اپنے حافظے کے اوپر بھی بڑا اعتبار تھا اس لیے بھی یہ معاملہ ایسا نہ ہو سکتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ دیا تو سعید نکردی نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو سیدنا عمر بار بار سیدنا رام ابکر کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ سیدنا رام کہتے ہیں میرا سینا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے کھول دیا کہ یہ واقعی اچھا کام ہے تو پھر انہوں نے زید بن تابق کاتبی اور رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کو دو بتوں کے درمیان جمع کیا تو کہتے ہیں دیکھیں دیکھئے صحیح طرح نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لہذا انہوں نے نئی بدت کی اب آپ کو بیدت کی کیشن سمجھ آ چکی ہے کہ من آ جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی ماں رہی منہ جو اس میں سے نہیں تھی تو مجھے بتائیے کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں نہیں لکھوایا کرتے تھے وہی نہیں لکھواتے تھے لکھواتے تھے اسی بخاری کے بیچ 4986 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے پر اسی طریقے سے پتوں پر اور ہڈیوں کے اوپر پرانے پاک یہ جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے شانے کی وہ کافی چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے تو وہی کو لکھوانا اس کی اصل دین میں موجود تھی اسی کو ایک جگہ دو گتوں کے درمیان جمع کرنا ایک کمبائنڈ فارم میں دین میں کوئی نئی بت نہیں ہے بلکہ ایک نیا اچھا کام ہے سنت حسنہ ہے تو سنت حسنہ کی چیز کا نام ہے وہ آخری پوائنٹ ہے میں بتاؤں گا کہ سنت سیاح بھی ہوتی ہے سنت حسنہ بھی ہوتی ہے لہذا یہ کوئی بداٹ نہیں ہے الحمد للہ سعید نوبکٹ دی کا یہ کام اس کی اصل دین میں ہو ہے اشکال نمبر چار وہ جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں جمعے کی دوسری ادام شروع کروا دی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ سورت الماعدہ کی آئےت ہے کہ دین تو حجر الدا کے موقع پر مکمل ہو گیا تو سیدنا عثمان کو یہ کس نے اتارٹی دی تھی کہ وہ جمعے کی دوسری ادان شروع کرواتے تو لہذا انہوں نے بھی تو اچھی بزنت شروع کی ہم ہاں بھی کر سکتے ہیں اور دا فیس آف آرگومنٹ بالکل صحیح بات ہے اگر ایسے ہوا ہو لیکن بھائیو ایسا اس طریقے سے نہیں ہوا معام کچھ اور ہے وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے انٹرنیشنل امنی کے مطابق نو سو بارہ نمبر حدیث کنزیکٹو چار حدیث ہے چار ترک ہیں کتاب الجمہ چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اور مولویوں کی بےمانی کو سمجھیں کہ اصل چیز کیا تھی صاحب یزید رضی اللہ تعالیٰ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جمعے کی ایک اذان دی جاتی تھی ایک تو میں آتا ہے دو ازان اس میں اکامت کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک اذان دی جاتی تھی پھر صحیح دن بک کے دور میں بھی ایک اذان پھر صحیح دلہ عمر کے دور میں بھی ایک اذان پھر صحیح دلہ عثمان کے بھی دور میں ایک ہی ازان دی جاتی تھی پھر صحیح دلہ عثمان کے دور میں جب لوگوں کی آبادی مدینہ شریف میں بڑھ گئی یہ ذرا بات غور کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زورا پر جو مدینہ شریف کا بازار تھا وہاں پر دوسری اذان شروع کروائی یہ دوسری ادان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس دوسری مراد یہ ہے کہ الگ سے ایک اور اذان شروع کروائی اور یہ اذان امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آج کے حساب سے جو ٹائمنگ کی جائے ہوا کر دی تھی تاکہ بازار میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ جمعے کا بد قریب ہے گھڑیاں کوئی نہیں تھی تو یہ پینل میں ایک اذان ہوئی مسجد میں ایک اذان ہی ہوتی تھی وہاں پر لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سنت کی اور الفاظ ہیں کہ مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے کوئی نئی اذان شروع نہیں کی مسجد میں ایک ہی اذان ہو رہی تھی یہ میرا چیلنج ہے اس حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں وہ بازار میں پیرل میں دوسری زان انہوں نے شروع کی اور وہ پہلے ہوتی تھی کہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں خطیب کے خط سے پہلے, پہلے پہلے پہنچ جائے تبھی تو سواب ملے گا صحیح بخاری کی ہے اس کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے سنت ہنسنا اچھا طریقہ جاری کیا آج بھی اگر کرتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن مسجد میں دوسری جان دینا ہاں یہ ستنگ ہے ضرورت ہی نہیں ہے اسی مسجد میں آپ اسی کو دوسری زان سنا رہے ہیں اور آج الحمدللہ بازار میں بھی الگ سے دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سپیکر کی وجہ سے ہی مسئلہ حل ہو چکا ہے اور جہاں پر سپیکر نہیں وہاں پر بالکل بازار میں پینل میں دوسری ازام دی جائے لہذا کہ اس معاملے میں میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی ڈوبندی اور اہل حدیث میں اہل حدیث کو سنت کے سب سے قریب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اذام دیتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہماری آواز پہنچ جاتی ہے اسپیکر کے ذریعے لہذا اب پینل میں بازار میں دوسری اجان دینے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اذان کے اوپر الگ سے میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسن نمبر پچاس کے نام سے ازان اور اقامت کے صحیح اقام و مسائل اس میں اس میں سے ریلیٹڈ یہ والا مطلع بھی اس کے علاوہ بھی کئی مسائل میں نے الحمدللہ للہ فرقہ ماری کی لانت سے بالتر ہو کر ایڈریس کر دی ہوں. اب آ جائیے آخری اشکال نمبر پانچ کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ شاء ڈراپ سین آئے گا بزرکی کے پیچھے نماز کا مسئلہ اور یہ سب سے اہم ترین ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک ادیس ہے جس نے اسلام میں اچھی بدت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثباب اس بندے کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثباب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں بری بات کو جاری کیا اس تمام لوگوں کا گناہ اس بندے کو ملے گا اور ان کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی جہازہ اچھی اور بری بدت یہ دو ہوتی ہے. یہ بھی بھائیوں خالی سو فیصد بولبیوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے صحیح مسلم میں اس الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں دراصل حدیث کیا ہے وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار طرق ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار تین سو اکاون سے لے کر دو ہزار تین تک کتاب سیپٹر کے اندر اور حدیث اتنا ہے کہ جریل بن عبداللہ عبد اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں بالکل پتہ مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اسی دوران کچھ عرابی پینڈو لوگ آئے مسجد کے اندر جن کے جسموں پر لباس بھی مکمل نہیں تھے اور ننگے پاؤں تھے ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھیں کتنا غربت کا ان پر عالم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربت کا حال دیکھا تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو پریشان ہو گئے ہری سن علی کُن بل مومنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حز فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے پریشانی کے عالم میں پھر باہر نکلے سیدنا اللہ بلال کو کہا آزاد دو اذان دی نماز کا وقت ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے مسجد میں سب صحابہ کو روک کر وہاں پر ایک خطبہ دیا چار پور سے ہی مسلم رہے گئے دو ہزار تین سو اکاون سے دو ہزار تین سو چبن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سلاد کے بعد پہلی بات قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ نے سورت الحشر کی آیت تلاوت فرمائی سک اللہ اللہ کا سکو اختیار کرو بلتما لکھت خود سک اللہ اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے آدت کے لیے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کیا نیکی اسٹور کروائی ہر جان دیکھیں اور ڈر جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کرو سہ وہ غریب سے آباد اور خیرات کروانی تھی دی خواتینار ہو دنہم ہو گندم ہو خجور ہو پا کھجور کا ایک ٹکڑے کیوں نہ ہو خیرات کرو اور آخرت کے لیے اس کو سٹور کرو اللہ یہ سن کر ایک ساری صحابی اٹھے گھر سے سامان لپیٹ کر ایک بہت بڑا تھیلا اٹھا کر مسجد نبی کے سہن میں لا کر رکھا اور صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا بدنی تھیلا تھا بڑی مشکل سے وہ اٹھا کر چیزتے ہوئے مسجد میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو چیرے انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اس صحابی کا یہ جذبہ دے کر باقی صحابہ بھی گھروں میں گئے اور جا کر سمان مسجد نبی میں لا کر ڈھیر لگا دیا ان غریب صحابہ کی مدد کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتم حساناتن یہ بات ہے بکرتن حساناتن نہیں ہے سنتم حساناتن جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ سیری والے صحابی کو دیکھ کر جتنے لوگوں کی ہمت بندی انہوں نے اس پر عمل کیا ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا لیکن ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں سنتن سہیاتن بری سنت کو جاری کیا فردت سہیتن نہیں سنتن سہیات اس کو جاری کیا تو ان کا وبال بھی اس جاری کرنے والے پر ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی بھائیو یہ تو اسلام کے فلسفے پر میں سمجھتا ہوں اہم ترین حدیث میں تھے جس نے کیا متقب کے لیے اشتہاد میں جو اسلام کی خوبصورتی ہے اس کی اجازت دے دی کہ اسلام میں سنتم حسنتم اچھے اچھے طریقے جاری کیے جا سکتے ہیں اور برے طریقے جاری نہیں ہوں گے اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ اصل اس کی دین میں موجود ہو اصل کیا چیز خیرات کرنا اللہ کی راہ میں پہلی یہ دوسرا مال حلال ہو اب اس کا کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وہ تمام چیزیں سنتن خاصنسل اور بری صحیح بری جو ہے وہ طریقہ کیا ہوگا سنتن صحیح کیا ہوگی حرام کے بال پر این جی او کھول لینا ہاسپٹل بنانا گانے کی کمائی ہے اور اس کا ہاسپٹل بنا کے سمجھنا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کو زبردستی منوا لوں گا کہ میری مغفرت ہو جائے گی میں نے حقوق العباد کا کام کیا ہاں یا تو پھر عبد ال عیدی تاخ کی طرح کام کرے آج کل بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے وہ آدمی یہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او چلا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ وہ معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ یہ سن نسل ہے اسلام کے اندر بہت اچھی سنت اچھا طریقہ جو جاری ہے اس کی اصل دین میں ہے کہ غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے اب اس کا کوئی بھی طریقہ ہو ایمبولینس کے ذریعے یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے آفس کھول کر کسی بھی طریقے سے یہ تمام سنتن حسنتن الحمدللہ اب یہاں پر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ سنتن حسنتن آپ کو اس امت میں بتاؤں گا گلفہ راشدین سے لے کر آج تک تاکہ آپ کو اسلام میں اشتہار کی خوبصورتی کا پتہ چل جائے یہ صرف حسن حسنتن نہیں ہے بلکہ سن حیسنتن ہے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے کیا. مثال نمبر ایک سنتم حیثنتن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے پچیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے مبارک دور خلافت میں قرآن پاک پر الفاظ پر نقاط اور آراب لگانا اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ جاج ابن یوسف نے لگوائے میں ہم بھی یہ کہتے تھے لیکن یہ بھی بھائیو بنو امیہ کی ایک سازش ہے سید الرمہ چھین کر انہوں نے اپنے ایک ظالم اور فاطق شک صحابہ کے گستاخ اور قاتل کو چھپانے کے لیے اس کے ماتھے پہ یہ سجا دیا کہ اراب اس نے لگوائے حالانکہ آپ تفسیر پورت امام پورت بھی 671 ہجری اس کا مقدمہ پڑھیں ایون تفسیر اطرے کثیر کا مقدمہ پڑھیں تاریخ ابن کثیر اور تاریخ الخلفاء باقی کتابوں میں موجود ہے حجاج ابن یوسف کا بھی بات لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ امام کلتبی نے کیٹاگریکل صنعت کے ساتھ یہ بات مقدمے میں لکھی ہے کہ ایک شخص تھا ابو الاسود ادلی بخاری اور مسلم کا یہ راوی ہے اور سیدنا علی نے اپنے دور میں بسرا کا چیف جسٹس ان کو لگایا تھا بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کتب خطہ کے احادیث کے راوی ہیں عام آدمی نہیں ہے چیف جسٹس آف کوفا انف سید علی ان کی ڈیوٹی سید ان لگائی بلکہ ان کے شاگرد ہے انہوں نے سمجھایا اور نہب کے امام ہے امام نے لکھا ہے کہ نہب کے امام ہے. انہوں نے قرآن پاک پر آراب اور نکات وغیرہ لگائے سیدنا علی کے دور میں لہذا یہ جو کام ہوا قرآن پہ آراب لگانا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بھزت ہے یہ سننا تن ہے اچھی سنت کیوں اردو زبان میں ہم دن کس طرح لکھتے ہیں دن دال لوں جن اس کے نیچے زیر نہ بھی پڑی ہو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں اگر میں اس کے نیچے زیر ڈال دوں تو میں نے کون سی اس کے اندر بدت کر دی پڑھنے میں آسانی ہے اصل لفظ اپنی جگہ میں مجبور لہذا آرام زبر زیر پیش لگوانا یہ کوئی بدت نہیں ہے اگر یہ دین کی اس چیز کو بدل دیتا یعنی میں دال کے اوپر پیش لگا کے ہم بغیر دیر کے بھی اس کو دن پڑتے ہیں دیر کے ساتھ بھی دن پڑھتے ہیں لہذا یہ کوئی فضرت نہ ہوئی یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ الحمدللہ جاری جاری سنت حسنہ کی مثال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا سو سال کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر حدیث کا نسخہ المتا امام مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ایک ہزار سو بیس روایات کا مجموعہ اور پھر تقریباً دو سو سال کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نسخے بھی آئے کہتے ہیں جی احادیث کی کتابیں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی تھی تو یہ بھی بےدت ہے یہ بھی بےت نہیں بلکہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس کی اصل دین میں موجود ہے اس کی اصل سو نبی دعود کی وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آٹھ رضی اللہ تعالیٰ نہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے کسی سیابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی جو ہے بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں بعض خوشی کی حالت میں بھی ہر بات نہ لکھا کرو اور جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا لہٰذا حدیث لکھنے کی اجازت دی اب کوئی شخص ان احادیث کو کمپائل کرتا ہے تو سن نتل پھر اسماء رجال کا جو علم ہے حدیث کو پرکھنے کا اس اصل سورہ اجرات کی وہ آئے جس میں میں نے مترا نمبر تھرٹی ریکارڈ کروایا ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ضعیب السناد اور من گڑت عدید کا فتنہ وہ اس کی اصل ہے کہ اگر کوئی فافی خبر لے کر آئے تو اس کی چیکنگ کر لیں جس پر پورا اتماور جال کا ان کھڑا ہے تو یہ سنت الحسنتن ہے الحمد اسی طریقے سے ہمارے جو اس پیپرز ہیں جو میں نے لکھے ہیں الحمد یہ سنت الحسنتن ہے اسی طریقے سے درس نظامی کا کورس کالجز یونیورسٹیز اور اسکولوں کا کورس یہ تمام سنتن حسنتن ہے اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو الحمدللہ مثال نمبر تین سنت الحسنتم کی قرآن پاک کا سرجمہ باقی زبانوں میں کرنا یا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال کے بعد باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ محدت دینوی رحمۃ اللہ علیہ المتوقع گیارہ سو چھتر ہی جی انہوں نے فارسی میں قرآن کا سرجمہ کیا لیکن اصل قرآن اپنی جگہ موجود ہے اس کے نیچے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا یہ سنتم حسنتم لیکن بغیر عرصی کے قرآن ترجمہ کرنا اور خالی ترجمہ چھاپنا یہ بد ہے کیوں اگر ترجمے میں غلطی ہوگی تو وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں بڑھے گی اگر عربی اوپر لکھی ہوگی ورنہ مولوی تو ظاہر ہے غلطی کر سکتا ہے بغیر عربی کے ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ترجمے کے پرانے پاک کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے مجھے بتائیے ہمارے پاکستان کے اندر یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں خالی عربی والا پرانا چھاپنے کا کیا مقصد ہے لوگوں کو توتا بنانا کرو اس کی تعلیمات پڑھو میں کہتا ہوں آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ان ملکوں کے اندر تمام مسلم ممالک جہاں کی زبان عربی نہیں ہے بغیر ترجمے کے قرآن نہیں چھپنا چاہیے یہ تو آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ خالی عربی پڑھو بس بسر یاسی پڑھ لو رات کو سوتے بس پڑھ لو یہی اس کا مقصد ہے یہ کیا اس دین کو دے رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی اس پہ بھی کوشش ہونی چاہیے اسی طریقے سے سنت الحسن کی مثال نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چودہ سو سال کے بعد مساجد میں اسپیکر کا استعمال اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن کا استعمال قالین کا پنکھوں کا یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور بھائی کون مرلہ یہ نیت دل میں کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے نیچے اس پنکھے کے اوپر اس قالین کے سامنے اس ایئر کنڈیشن کے موتر خانہ خبا شریف زبان سے تو ثابت نہیں لیکن دل میں تو نیت عادت کرنی ہے تو یہ دین میں اگر داخل ہوتی تو لوگ یہ نیت بھی کرتے یہ سنتم حسن حسن ہے اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو سنبی دعود اور سرمدی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے کہ ہم محلے میں مسجدوں کو بنائیں اور مسجدوں کو پاک اور صاف رکھیں اس کے لیے جتنی ایفرٹ کی جائے گی ماڈرن دور کے اعتبار سے وہ اچھی سنتیں ہیں اچھے طریقے ہیں نہ کہ بدتتے الحمدللہ تو یہ معاملہ بھی الحمدللہ للہ کے سوالے سے کلیئر ہوا سنت حسن کی مثال نمبر پانچ چودہ سال کے بعد بوائنگ سیون فور سیون میں یا ایئر بس میں حج کا سفر کرتا اصلی حج اپنی جگہ پہ محیط ہے اس کی اراکین کو نہیں بدلا لیکن وہاں تک جانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ بڑا آسان پہلے لوگ چار مہینے میں پیدل جاتے تھے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے اب لوگ چار گھنٹے میں جدے اتر جاتے ہیں کتنی آسانی ہے جدے سے مکے کا سفر دو دن اور ایک کا تھا اور آج پچاس منٹ میں گاڑی آپ کو جدے سے مکہ لے جاتی ہے کتنی آسانی ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے کسی اور اس پہ ثواب بھی ملے گا جو یہ کہتے ہیں دنیا بھی کام ہے ثواب کیوں نہیں ملے گا تو ملے گا یہ تو میں نے بتا دیا کیچا بھی وہ حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا وہ طریقے قیامت کے لیے جاری ہو گے الحمدللہ کسی طریقے سے اسی کانٹیکٹ میں یہ ہمارا جو الیکٹرانک کاؤنٹر ہے تصبی کی ماڈرن فارم ہے اذکار کو کاؤنٹ کرنے کی یہ بھی ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے اور آپ دیکھیں مذہب نبی کے اندر بھی اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی یہ تسبیحیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ منع نہیں کرتے ظاہر اس کو غلط نہیں سمجھتے اور یہ بالکل ثابت بھی ہے میں اس کو اب جمن کیونکہ مسئلہ چھڑ گیا میں تھوڑا سا یہ دو چار منٹ اس پہ بھی ایڈریس کر دوں کہ بعض لوگ اس کو خواب خواب بےزت کہتے ہیں تصبی کے استعمال کو کیونکہ میں خود بھی کرتا ہوں اس لیے نہیں صرف اس لیے کہ یہ جو تصویر ہے یہ اللہ کا ذکر یاد کروانے والی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ ہر آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہوٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی مدد حدیث ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی تھی ہے اور نہ کرنے والے کی مدعا اس طرح بہت اس پہ بڑی ڈیٹیل گپت ہو سکتی ہے برال یہ سمجھ لیجئے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر مانگا ہے کنکڑوں اور گٹھلیوں پر پڑھنا اس کا جواب انٹرنیشنل کے مطابق وہ پانچ حدیثیں لائے ہیں پندرہ سو سے لے کر پندرہ سو چار تک اور وہ ہے اثر اس کی پہلی حدیث لے کر آئے وہ پندرہ سو نمبر کہ ایک عورت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ گٹھلی اور کنکریوں پر کچھ پڑھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں یا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں یہ کہا تھا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں یعنی اس کو آپ نے غلط نہیں کہا نبی پر یہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکے ٹوکا نہیں منع نہیں کیا کہا اس سے بہتر بتاتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ نے ایک جملہ ان کو تعلیم فرمایا سبحران اللہ ما فی اسی طرح آ کے آگے الفاظ ہے کہ یہ پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آسان عمل ہے اس سے بہتر عمل ہے اس سے منع نہیں فرمایا لہذا حدیث تقریری کے کانٹیکس میں یہ سنت ہوگی اس پہ مامود نے اپنا فارم بھی لکھ دیا گھسلیاں اور کندریوں پر پڑھنے کا جواز اور وہ افضل کیوں جس طرح نگے سر سے سر ڈھاب کے نماز پڑھنا افضل ہے اس سے افضل ہے پگڑی کے ساتھ جو جو سنت میں آگے جائیں گے لیکن اب پگڑی والے ٹوپی والے کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے ابدل کیوں وہ پندرہ سو ایک نمبر حدیث سنبی ضرور میں آگے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کچھ عورتوں کو کہ اپنے ہاتھوں پر تصویرات کو شمار کیا جاؤ کیا کرو تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلوائے گا یہ گواہی دیں گے تمہارے ذکر اب ہو اور اس میں آپ نے دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کیٹاگریکل میچ ہیں دونوں وہ کہاں سے دھوکا لگا وہ اس سے اگلی حدیث ہے پندرہ سو دو نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا کرتے تھے لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں عامش مدلس اور سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے میں اس رسول کو نہیں مانتا ہوں تو یاد رکھیے المسن ابن ابھی شیبہ میں جو حدیث ہے کہ قبر رسول پر ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا اس حدیث میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں پھر وہ حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن امام مسلم نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو اس میں میں نے پوری گفتگو ڈیٹیل سے کی ہے مثلا نمبر 36 ضعیف الاثناد اور من گڑھ آدیث کا فتنا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ یہ میں نے جو فارم بیانگ کیا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارے طلب تصویر استعمال کیا کرتے اچھا اور وہ کون ہے رحمت اللہ المتب ایک سو اٹھانوے ہجری جو بخاری سے ابن ماجہ تک تمام آدیس کی کتابوں کے بنیادی راوی کتنے ان کے بارے میں امام بخاری کے استاد تاریخ یا ابن معین میں پوری صنعت کے ساتھ محم رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تینتیس جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اطما اور اجال میں ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے غاویوں کے بارے وہ کہتے ہیں کہ یہ بن سعید القستان یہ ایک نیک انسان تھے اور ان کے پاس ایک بڑی لمبی تصویر تھی جو اپنے جبے میں رکھتے تھے اور اس پر پڑھا کرتے تھے لہذا اری اور مسلم پوری فارغ کر دیں گے اگر اس بندے کو آپ بدت ہی مانگیں وہاں تک نو تو ایسا نہیں البتہ اجتماعی ذکر گٹلیوں پر کرنا یا کنتریوں پر وہ بدت ہو انڈیویجلی کو کرتا ہے تو کریں گٹلیوں پر اجتماعی ذکر میں وہ سن دارمی کی جو حدیث ہے مقدمے میں 210 نمبر جو میں نے پچھلے 151 منٹ والے لیکچر میں بتائی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جو وہ اجتماعی ذکر مسجد میں کر تھے جتمر الگ چیز ہے الگ چیز ہے لہٰذا یہ الحمدللہ معاملہ بعض لوگ اس کو خام خاں بدت کہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ان کی جو بدت والی رٹ ہے اس معاملے میں ان کی اصلاح کر دی جائے سنت ہسنا کی مثال چھ نمبر اب یہ تھوڑی مزے دار مثالیں وہ ہے قرآن و سنت کی خدمت اور تبلیغ کرنے کے لیے عید الاضحی کے موقع پر بڑی عید کی موقع پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے لگانا یہ بھی تو ثابت کوئی نہیں ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہے اور کھالوں پہ تو آپ کو پتا یہاں تک لڑائی ہے کہ ان کا اگر بات چلے مولویوں کا تو آپ کی کھال بھی اتار کے لے کر اس بنیاد پر ہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کہ دوسرے کی گمراہ اور نماز نہیں پڑھتے سارا چکر یہ کھالوں پہ اس کے لیے اگر باقی انہوں نے اپنی تونے بڑھانے کے لیے یہ مال لگانا ہو اور اللہ کی راہ خرچ کرنا ہو چندہ اور چندید کی کاپیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سنتے ہیں اور اسی کانٹیکس میں جہاد کے حوالے سے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اسے جدید اطلاع خریدنا یہ تمام چیزیں اسی اصل الانفال کی آیت ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کتاب کے لیے تیار رکھو وہ اصل ہے تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ سنت حسنہ کی مثال نمبر سات قرآن پاک کو سیڈی میں رائٹ کرنا اسی طریقے سے قرآن و سنت کی ویب سائٹ بنانا جس ہماری ویب سائٹ ہے اسی طرح سے اور سائٹ اسی طریقے سے تلاوت و ترجمے کی جو کیسے ہیں ہمارا پاکستان میں صوت القرآن چینل ہے ایک آیت عربی میں چلتی ہے نیچے اس کا پھر ترجمہ اردو میں بولا جاتا ہے اس کے بعد <تصفح> یہ ساری چیزیں تو سیابہ تابین تابعین کے دور میں نہیں تھیں لیکن یہ اچھے طریقے ہیں اسی طریقے سے احادیث کے سافٹ ویئر بنانا مقبت و جو عربی سافٹ ویئر ہے احادیث کا ہزاروں کتابیں اس میں وہ کتابیں خریدنی پڑے اگر آپ کو کروڑوں روپیہ چاہیے لیکن وہ مفت میں مل جاتا ہے ایزی و حدیث جو پاکستان میں لاہور کی ایک پارٹی نے بنایا ہے جس میں آٹھ نو کتابیں جو ہیں ستہ کے علاوہ بھی امام مالک مشکا شریف اور مصر امام احمد وہ اردو سجمے کے ساتھ سافٹ ویئر ہے ایک لفظ کے اوپر آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں کنٹرول ایپ کر کے جتنا ولڈ میں کام کرتے ہیں کتنی بڑی آسانی ہے تو ان تمام چیزوں کی اصل وجود اسی طریقے سے ہمارے جو یوٹیوب ٹیوب کے چینل پہ جو لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں اور بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ ہماری جو باتیں ننگی باتیں یہ تو کسی ٹی وی چینل پہ چل ہی نہیں سکتی تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا تو یہ تمام اچھے طریقے اور آخری مثال سنت حسنہ کی آٹھویں وہ آن لائن جو ویڈیوز اور درد قرآن محفل قرات یا محفل داد ہوتی ہے ان تمام کی اصل بھی موجود ہے یہ کوئی بدت نہیں ہے درس قرآن اور سنت کی کیا اصل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے لہٰذا اس کی اصل دین میں موجود ہے اب اس کے لیے درس قرآن ہو کسی بھی نماز کے بعد کوئی ایک مینیجیبل فارم کے اندر رکھ دیے جس ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے بالکل اس میں میں اپنے استاد کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نئے کاموں کا عزد دے ڈاکٹر اصلاح صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رمضان شریف کے اندر ہر سال پورے قرآن کا دورہ کروایا کرتے تھے اب بھی وہ جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سنت حسنہ کی ایک اچھی مثال ہے کہ رمضان میں جتنا قاری نے قرآن میں پڑھا وہی رات کو اس کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں وہ دو ڈھائی بجے جا کے ان کی ترابی کی نماز مکمل ہوتی ہے وہ سارا قبر کرتے ہیں اور پورے رمضان میں آپ کو ایک مہینے میں قرآن سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ للہ کتنی سنت حسن آر سی اسی طریقے سے میتھل کراف جو ہوتی ہے اگر اس میں مال لوٹانا اور اکاری اور خا خواہ قرضے لگانا مقصود نہ ہو لوگوں کی دانت وزور کرنا اللہ کی رضا مقصود ہو تو اس کی اثر وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمائش کی تو انہوں نے قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس طرح کئی اور صحابات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے یہ اصل ہے محفل کے کی بحثل رات کی بھی اصل وجود ہے کئی بخاری اور مسلم کی متفقول حدیث ہے سیدنا حسان ابن ثابت رضی ہے اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں ناد پڑھ رہے تھے سیدنا عمر وہاں سے گزرے اپنے دورے خلافت میں اور ان کو تیکھی نظروں سے یوں دیکھا وہ بھی آگے سے تھے انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے آپ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان اس ثابت کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث ہے عمر اس طرح نہ دیکھ مجھے سب سے بہتر شکیت مسجد نبی میں موجود ہوتی تھی اور میں ان کے سامنے بھی ناد پڑا کرتا تھا تو سعید عمر گھبرا گئے انہوں نے کہا اس کا گھڑا انہوں نے کہا یہ ابو ہریرا بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو تو سعید رایرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے واقعی حسان ابن ثابت نہ پڑا کرتے تھے بلکہ رسول اللہ ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اے اللہ روح خود کے ذریعے حسان کی مدد فرما حضرت حسان کافروں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب شیروں میں دیا کرتے تھے تو نہ کی اصل موجود ہے لیکن غلو نہ ہو خدا کا پکڑا چھوڑائے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا اتنا بھی ناطے نہ ہو نا ادب بلّہ وہ عزیز صحیح بخاری کی یاد رکھیں میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا پوائنٹ نمبر 4 میں 3445 نمبر عزیز صحیح بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نسارا نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیونیٹی میں کلین کر دیا عیسائی اسلام کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا وصل اللہ علیہ سارے بھائیوں آپ آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراپ سین پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب بڑی کڑوی باتیں ہیں لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے علی محمد صلی علی محمد محمد کما صلی تعالیٰ ابرحیم مجیب اللہ محمد, محمد کما ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید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 وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بے بھی, بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اتحاد کیا ٹھیک ہے فادر چیک آف آرگومنٹ ایگری خانہ کعبہ شریف کی طرف پھونکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحافی تھا اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے کہ احمد تک کے لیے تو میں پھر میں بھی کرتا ہوں اس پہ آگے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 ہاں سیاب اکرام علیہ امردوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدت کے سامنے آئے اور اہل بدت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا وقت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور ہی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے تو میرا چیلنج ہے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 اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہی بزرگ فرماتے ہیں آزاد فرماتے ہیں اور کسی ایک بات کا کوئی متفق ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لے بعد میں لوٹا لے کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لے خیر میں نہیں پڑھتا اور کچھ زیادہ سکتا ہے وہ کہتا ہے جی بالکل نہ پڑھے اکیلے پڑھ تو بھائی تو آپ پہلے ہوں آپ سارے امام آئمہ ایک ہوں اجبا تو کریں اس مسئلے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 اور وہ بھی ان کی بد قسمتی کے سہی ہے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جامعہ تروزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث موجود ہے ابو آپ چیپٹر میں کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو مؤذ تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کہنا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئے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 کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیم بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیب ہے اور امام بخاری احمد اللہ علیہ نے کتاب و دعفا میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیب راوی ہے اس سے حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمدھی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتبہ نائنٹین عیسوی جو مفتی آزم محبس اعظم سعودی عرب سے انہوں نے بھی سدیش کو ضعیف کہا اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنبی دور میں پانچ سو اڑتیس جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا اسی روایت پہ انہوں نے بتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے اور اس روایت کے اندر ابو یہی عظیف راوی ہے جس کو احمد رحم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے عزیز نہیں لی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں اب آ جائیے جرا اس سائملٹینس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بک ہٹھی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو عدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ ادیس ڈسکس ہی نہیں کی دیکھیں نا ایمانداری کا سکار ہے میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کیے ہیں یہ دو ادیسیں وہ چھپاتے ہیں ولی عدب اللہ اور یہ ساری لانت فرقہ باری کی بدث جو اس امت کی سب سے بڑی فضر اور ناصور ہے ولی عبد اللہ جس کو میں نے پچھلے سیونٹی اے کے اندر ایک منٹ کی گفتگو میں ستاون منٹ سے لے کے آن ورڈ 18 منٹ تک فرقہ باری کی فضر کو ایڈریس کیا ہے آپ وہ سن لیجیے وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 695 سو کتاب العدان چیپٹر میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے باغی اور بن رسی کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہوتی ہے کہ نہیں بول رہے کہ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے پہلے وہ مولک روایت اوپر لے کے آئے حسن تابعی تابی المطبا سدار کا قول جو ستر صحابہ کے شاگرد کہ وہ کہتے ہیں بدراٹی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدت کا ببان اسی پر ہوگا حسن بطری امام بحاری لے کر آئے اس کی پوری سرد ابن حضرت سلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے وہ مولک روایت لے کے آئے بغیر صدر کے لیکن اس کی سلط بھی موجود ہے امام بحری نے اس سے زٹ عقد کیا ہے بدراتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواب ہے اور ساتھ ہی چھ سو نمبر بھی شروع ہوتی ہے کہ خلیف راشد سعید عثمان ابن عفان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محسور کر لیا ان کے گھر میں اور بس نبی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک سہابی عبید اللہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان ہمارے امام تو آپ ہیں اور آپ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فطروں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنہ الفاظ ہے ہمیں گھر ہے کہ ہم گناگار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ رض گھسے جائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جاؤں سیدنا عثمان کے علیکم رسنتی وسنت الخلۂ راشدین المحدین اسی عزیز میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفۂ رحسین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف عروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف ہوا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 نیکی اور برہدکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو خلی کا راشد نے بالکل صحیح فرمایا सही للہ اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یالی مدد تو نہیں کہتا یا شردو قادر دلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے یہ کہ نہ ادو یہ کہ نہ صحیح پڑھتے پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا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 یہاں بھی سیدنا عثمان نے کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بہاری نے اس پر منحج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ لہٰذا کی. اس جو فَإنَّ كُلَّ بِدعا وَكُلَّ بِدعا نئے نئے میں جو آگے الفاظ ہے بچنا کو پکڑ لینا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 جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدت میں کفری عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارش سیابا کو کافر یہ آل لوگ کہتے ہیں جی چودہ سو سال بعد جی وہ جی راف جو ہے کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو سیاپا کو منہ میں کافر کہتے تھے کیا سیاپا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں یہ وہ دوسری اڈیز ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملنے کتنے ظالم ہیں یہ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 بخاری المسلم کی متفق اللہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رج البد عبداللہ بن عمر نیک مرد اور خوارش کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹی تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ نو سو تیس نمبر حدیث سے آن ورڈ فوارش کی حادیث شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہے ان حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں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 جب شکار میں سے بوجھ اس میں اس اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ کہ اسلام میں کچھ اثر رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہ سب میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں تو یہ سنر کبرال بہی کی جس تین سوائے سو بائیس کے ابر عمر سوارش کو سلام کیا کرتے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 لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مار لوٹوں قتل کروں پھر میں فادجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا اب ابو نے کہا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ سنبی سے ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار سو باون کے عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھیجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے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 دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تاویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ان کا معاملہ ضرور ہوتا اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وزارت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں خوانش کے بارے میں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 دو گروہ بن جائیں گے بھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو کہ ساتھ عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطیاں ثابت کی ہے کہ ایک جڑ پہ حضور کی مو ہے صفین ہو نہرمان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لیکم تم بس وس الخلف راشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سعیدنا علی خلیفہ راشدین الحمد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 سورہ سورح مراد آیت نمبر ون منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو منافک دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی قابل ہو چکے ہوئے تھے زیادہ یہ جو سعید علی کے بارے میں اقرب بل مراد مرادی ہے حق ان کے ساتھ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 کہ اللہ علی کا ایٹیچیوڈ اور خوارش کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں بلکہ سنن نسائی القبرا کے اندر جو سیس علی والا چیپٹر ہے جو الگ سے بھی کتاب ہے ایک سو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی انٹرنیٹ نمبر کے مطابق سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار پانچ سو پچہتر پورا مرادرہ ہے خواہش کے ساتھ سعید علی ابن ابرآباد کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ ابن آباد وہاں گئے تو کو پہلے جا کر کہا السلام علیکم اللہ سلام کیا اعلیٰ وہ کہتے تھے سیاح کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ جہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا سلام کر جواب ہی نہیں دیتا اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی اور بری ڈیٹیل ہے اس کے اندر سید علی نے پھر جب قتل ہوا وہ قتل ہو گئے خوارج سید علی کو اللہ تعالی نے فتح دی علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے خود پڑھائے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 اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے اس سے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ امت کے امام ہیں الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں یہ آپ کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملنے کے مطابق چھ اور صحیح مسلم میں چھ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 الفاظ اللہ قدر اللہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں لیا لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ جی مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی قدر وہ قدر کے معنی دو ہو سکتے تھے نا تو اس طرح سے حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کی علاقے بخیر دینا تو مولوی جتنی بے معانی کرے حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے ہیں اب زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ کیا کیا کہا یا اللہ میں تجربے ڈرتا رہا اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا سمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا باقی بھی اس طرح یقین تھا کہ تج سے کوئی پرش کرنے والے تو یہ اللہ اسی لیے تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے لہذا اس حدیث کے تحت تائیں حق کو میری یہ دعوت ہے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 نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا یا شیخ عبد القاد جلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے تبصل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جوسیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ للہ سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے, گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو الحمد للہ جزیات کا جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ جعلی مدد کو ماہ اللہ چاہے وہ پکڑ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی روکنے والا نہیں بولے آب تعالیٰ تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں فائن نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ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 ان کی بدت کا ببال ان پر ہی ہوگا اور الحمد للہ سنت کے مطابق ان مشقوں میں نماز پڑھے تو یہ دعوت کا ذریعہ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھے لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں لیکن مولوی کیونکہ ان کو پتا نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایمانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے نہیں اس لیے سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمدللہ سارے علمی جواب تھے لیکن حقیقی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں کرتی ہے حقی والا جواب علم الکلام سے لاجیکل آنسر اینٹی مینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل عزیز یا اہل تشہیوں کافر ہیں یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلبہ کو مشرک ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ قادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بالکل اسی طریقے پر جس طرح کادیانوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مورویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنوینس کریں اس بات میں کہ بریلوی جو بندی اہل عدیض یا شیعہ ان کے ہاتھ کے اوپر پابندی لبا ہے کیونکہ مشرک ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بنے نہ ان مشرکین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ ساروں کو فارق کریں کہ جو بریلوی ہے یا جو بندی ہے یا اہل عدیض ہے یا اہل تشیع ہے, ہے کیونکہ یہ مشرق ہے ان میں تھے یہ اہل عدیض بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے کو مشرق سمجھتے ہیں تقریری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سانس ٹھیک ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپٹیشن نہ کریں کہ باقیوں گے کافی وہ امام اتابا کو بھی کافر اور مشرق کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر ایپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرق حاج میں بندی لگائیے پتیجنا تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجما امت کا جمع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں کادیانیوں کے خلاف اللہ تعالی نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع ریلو کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہل عزیز کے نہ اہل تشہید کے آئر جینڈ کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے نہیں المستقل حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ عزیز ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب القلم چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا یہ رہے تو چمعہ مین اسٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ شاء اللہ کبھی ایسے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر پھر کے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں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 اور میں آپ بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے ایل حدیث یا ایل تشو یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں. اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکلتے خواہش جن کے بارے میں حدیث پہ بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی صحابہ نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی میز ٹیم سے نکلیں گے کافی ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خواہش سے بہت اچھے ہیں یہ قاتل عثمان کو نہیں بریلوی دیوبندی بندی الحدیث یہ سیدنا علی سے برابت کرنے والے تو نہیں ہے جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے الہ بیگ کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں